کلندرم کلندرم مستم مستم مند مور شر طرح گرفتم منظ نام حیدار شراب گدو یادوے گدو یون اسمیر اصرام اسیر امیرے علی بری اللہ علی سگ اللہ علی بھلی اللہ مرامی شتیش کے منس نام ہے شرا گد گدارے گدایا نیو سیر اصیر امیر نجا علی اللہ وارث ہے ای وہ علم باب شرف تاج وحدت کے لیے درے نجف تاج وحدت کے لیے درے نجف دوحرے خدا وقت سحر جلوائے فوج خدا وقت سحر علی ابن بشرن کیف باشر علی ابن علی اللہ علی اللہ علی اللہ جان جان قاسم علم ادب روح روح قمر ع بشرون خیفاشن علی بشرون خیفاشا بے ازنی نہ سخی اور ہستیے ہیں ترے کرار خدا کا لشکر حیدر کر گھر بل کابا یہ زمین جس کا نشان یہ جس کا نشان سجدہ جس کا سایہ نہیں اس کا سایہ ربیت زہر ربیت زہر بشر فبشہ فبح ہے جو مسراہ کا پتھر ہوگا سنگ وہ در نجب صورت گوہر ہوگا ایسا گوہر جو کبھی می سموکمبر ہوگا اور کبھی صورت سلانوں ابوزر ہوگا عشق ہے در با خدا لطف خدا عشق ہے در با خدا لطف خدا صاحب ظرف کو ہوتا ہے عطا صاحب کو ہوتا ہے عطا عشق حیدر میں عبادت کا مزہ جس کے مت سبھی برگ و شجر جس کے مت کا حسب برگ و شجر آ، آ، بشرن آ، آ، آ، خوب ہے نے پیا جام قضا خوب حیدر نے پیا جام قضا اپنے قاتل کو جگا کرا اپنے قاتل کو جگا کرا کام کر دشمن کا اللہ اللہ علی کا یہ جگر اللہ اللہ علی کا یہ جگر کرب ہے نائی تیری آل کرب ہے تنہائی تیری کربلا کھا گئی بھی تیری کربلا کھا گئی بھی تیری تیرے بچوں میں تیری اترا مائ گاؤں میں یہ کر اکبر اترا مائ گاؤں میں یے کر اکبر Aliün başarın kayfa paşa Aliün başarın kayfa paşa Ali sadullah <laughs> Aliüli ullah Ali sadullah Ali ندی میں سرور فکر لے لیکن موجود ہے تیرے نوکر